پڑھے گئے پندرہویں پارے کا خلاصہ سماعت فرمائیں یہ پارہ سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہو رہا ہے پہلی آیت کا پہلا لفظ سبحانہ ہے عربی کا یہ لفظ سبحانہ جہاں ذکر کیا جاتا ہے اس کے بعد کسی غیر معمولی امر کا کسی تعجب خیز چیز کا ذکر ہوتا ہے چونکہ اس لفظ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرا کا ذکر ہوا ہے یعنی رات کے ایک حصے میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بیت المقدس لے گیا تو بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے وہ اس طرح کہلاتا ہے اور پھر بیت المقدس سے آسمانوں تک کا سفر معراج کہلاتا ہے معراج کا تذکرہ سور نجم کے اندر ہے ارشاد فرمایا گیا سبحان اللوی اسرا بیاب من المسجد الحرام القص ال بارکن حل من آیات هو سمیر البصیر پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں سیر کرا دیا بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا یہ سفر کس لیے تھا لنوریہ من آیا تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنی بہت ساری نشانیاں دکھلائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان پر جانے اور اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے معراج پر ابن حضم نے تمام امت کا اجما نقل کیا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اس پر تمام امت کا اجماع ہے جو کوئی آدمی یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بجسد انصوری آسمان پر تشریف نہیں لے گئے بلکہ یہ واقعہ خواب میں ہوا ہے وہ در حقیقت اجما کا منکر ہے یہ واقعہ کب پیش آیا ہجرت سے ایک سال پہلے نیز یہیں یہ نقطہ بھی معلوم ہوا کہ ہجرت سے ایک سال پہلے جب معاج کا واقعہ پیش آیا تو معاج ہی میں آپ کے اوپر پانچ نمازیں فرض کی گئیں اور آپ نے امت کو یہ تحفہ نماز کا لا کر کے دیا کا مطلب یہ ہوا کہ پنج وقتہ نمازیں بھی ہجرت سے ایک سال قبل فرض ہوئی ہیں اس لیے کہ پانچ وقت کی نمازیں میراج میں فرض ہوئی ہیں میراج جسمانی ہوئی روحانی نہیں اس پر پہلی دلیل تو یہ لفظ ہے سبحانہ جس کے بارے میں میں نے کہا کہ یہ جہاں ذکر کیا جاتا ہے اس کے بعد کوئی غیر معمولی اور تعجب خیز بات کہی جاتی ہے اور خواب تو کوئی تعجب خیز بات ہے نہیں کوئی غیر معمولی واقعہ تو ہے نہیں خواب تو ہر ایک آدمی دیکھتا رہتا ہے پھر یہاں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مہراج اگر روحانی کرائی گئی خواب میں کرائی گئی تو یہ کوئی تعجب کی بات تو تھی نہیں یہاں سبحانہ کا لفظ لانے کی ضرورت نہیں تھی تو آپ کے میراجی جسمانی پر پہلی دلیل لفظ سبحانا ہے اور دوسرا لفظ اسرا اسرا کا مطلب ہوتا ہے سیر کرانا روح کے لیے سیر کرانے کا لفظ نہیں آتا بلکہ روح مال جسد کے لیے لفظ اسرا آتا ہے تیسرا لفظ بے ابد ہی اپنے بندے کو یہ لفظ عبد بتا رہا ہے کی آپ کو میراج جسمانی ہوئی ہے اس لیے کہ عبد کا مطلب ہوتا غلام اور غلام صرف روح کے اوپر نہیں بولا جاتا بلکہ روح مال جسد کے اوپر عبد کا اختلاف ہوتا ہے تو یہ سارے کے سارے الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ کو جسد انسر کے ساتھ معراج کرائی گئی یہ معراج جسمانی تھی پہلے آپ بیت الحرام سے بیت المقدس تشریف لے گئے آپ کے ہمراہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور یہ رات کے ایک مختصر سے حصے میں ہو گیا جبکہ بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے وہ ایک ہزار میل کا ہے اگر کوئی آدمی اوٹ سے سفر کرے تو اسے چالیس دن لگ جائیں گے آپ جبرائیل کے ساتھ پہلے یہاں آئے اور بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کے امامت فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ اب آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام کی شریعتیں ہیں وہ سب کے سب منسوخ ہو چکی ہیں اس لیے کہ جب انبیاء کرام آپ کے مختدی بن گئے تو تمام انبیاء کرام کی امتیں تو بدرج اولا مقتدی ہو گئی جب تمام انبیاء آپ کے مقتدی بن گئے اور آپ سب کے امام امام الانبیاء یعنی آپ سے پہلے جتنے بھی امبیائے سب کی امامت آپ نے فرمائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ان کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں اب کسی شریعت کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا قیامت تب اب اگر عمل ہوگا تو شریعت محمدیہ کے اوپر جو دین جو شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے گا اس طرح کے واقعے کے بعد فوراً بنی اسرائیل کے دو فسادوں کا ذکر ہو رہا ہے فرمایا گیا بنی اسرائیل دو مرتبہ شرارتیں کریں گے اور یہ شرارتیں بہت بڑی ہوں گی اور ان دو بڑی شرارتوں کی وجہ سے ان کے اوپر دو بڑے بڑے عزابات نازل کیے جائیں گے پہلی شرارت انہوں نے کیا کی ایک تو انہوں نے کلم کھلا اللہ تبارک و تعالی کے حکموں سے ان حراب کرنا شروع کر دیا اور یہی نہیں بلکہ ان کی جراتیں اتنی بڑھ گئی تھیں کہ انہوں نے حضرت یشیا علیہ السلام حضرت یارمیا علیہ السلام جیسے پیغمبروں کو قتل کر ڈالا اللہ نے ان کی ان بدعملیوں عملیوں کی سزا اس طرح دی کہ ایشیا سے بابل سے بادشاہ بخت نصر ایک بڑا لشکر لے کر کے آدھی طوفان کی طرح چلا اور بجلی بند کر کے ان کے اوپر گرا لاکھوں لوگوں کو اس نے تحت ایک اور یہودیوں کا جو مرکز تھا یاروشلم اس کو طاقت و تاراج کر ڈالا بیت المقدس کو پیبند زمین کر دیا تو کے نسخے ڈھونڈ ڈھونڈ کر جلا دیے گئے اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ اگر کسی کے پاس تورات کا نا نسخہ پایا گیا تو اس کی سزا صرف موت ہوگی یہ حملہ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے کب کیا پانچ ستاسی قبل مسیح یعنی حضرت عیسی علیہ السلام سے پانچ ستاسی سال پہلے اس میں لاکھوں یہودی مارے گئے اور ان کی عورتیں ان کے بچے نوجوان لوہڑی اور غلام بنا لیے گئے یہ اپنے کیے پر بہت پشتائے نادم ہوئے اللہ تبارک کو تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحم کیا ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل کے اوپر حملہ کر کے ان سب کو آزاد کرا دیا پھر یہ ایرو شلم میں آ کر کے بس گئے کچھ عرصہ بعد پھر انہوں نے وہی رفتار بے ڈھنگی اختیار کر لی اپنی بدعملی عملی پھر سے شروع کر دی ان کی بدکرداریاں پھر سے عام ہو گئی یہاں تک کہ انہوں نے اتنی بڑی جرات کی کہ اس وقت کا جو حکمرہ تھا اس نے ایک رقافا کے کہنے پر ایک ڈانسر کے کہنے پر حضرت یحیا علیہ السلام کو قتل کر دیا اور ان کے سر کو اس ڈانسر کے سامنے پیش کیا انہوں نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو قتل کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا یہ تو اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس منصوبے میں کامیاب نہیں ہونے دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور وہ چوتھے آسمان پر ہیں اور قرب قیامت میں نازل ہوں گے یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس بے باکی اور جرات اور بے شرمی اور بے حیائی اور اتنی خطرناک بدکاری پر روم کے بادشاہ ٹائٹس کو مسلط کر دیا روم کا بادشاہ ٹائٹس ایک بہت بڑا لشکر لے کر کے یروشلم کی طرف چلا اس بادشاہ نے بھی وہی کیا جو اس سے پہلے مختنصر کر چکا تھا بیت المقدس کو ڈھا دیا گیا تقریباً ایک لاکھ تینتیس ہزار آدمیوں کو قتل کیا اور انیاسی ہزار آدمیوں کو گرفتار کر کے لوڈی اور غلام بنا کر کے روم لے گیا یہ واقعہ کب ہوا حضرت عیسی علیہ السلام کے آسمان پر رفا کے ستر سال بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اس کے ستر سال کے بعد یہ واقعہ ہوا سوال یہ ہے کہ انوان تو ہے بنی اسرائیل اور مضمون کو شروع کیا جا رہا ہے میراج اور اسرا کے واقعے سے تو میراج میں اور یہودیوں کے ان کارناموں سے کیا تعلق ہے اسرا اور میراج سے یہودیوں کے ان واقع کا کیا تعلق ہے جواب اس کا یہ ہے کہ یہی وہ رات ہے جس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو آسمانوں پر بلایا بلند کیا اسی رات کو آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی جس سے یہ ظاہر کر دیا گیا کہ اب وہ امت جو ہزاروں سال سے ایک فضیلت کے اسٹیج اس کے اوپر اپنا رول ادا کر رہی تھی اس امت کو اس کی بدعملی عملی اور بدکرداریوں کی وجہ سے اس فضیلت کے اسٹیج اس سے عظمت کے اس پلیٹ فارم سے ہٹا دیا گیا ہے اور اس اسٹیج اس کے اوپر امت محمدیہ کو لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے ایک وجہ تو یہ دوسری وجہ یہ کہ اس ضابط الہی سے کوئی بھی قوم یہاں تک کہ مسلمان بھی مستثنا نہیں اگر یہ وہی حرکتیں کرنے لگے جو حرکتیں بنی اسرائیل کر چکے ہیں تو ان کو بھی فضیلت اور عظمت کے اس رشتے سے اتار کر پھینک دیا جائے گا ان میں کچھ سرخا کا پر نہیں لگا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل وہی حرکتیں کریں تو ان کو سزا دی جائے اور مسلمان وہ حرکت کریں تو انہیں سزا نہ دی جائے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے اس ضابط الہی سے کوئی بھی قوم مستثمہ نہیں ہے. انہیں کیا سزا دی گئی تھی کچھ سزاؤں کا تذکرہ آیات میں ذکر کر دیا گیا ہے بتایا گیا کہ یہ جب اپنی بدکرداروں کے میدان میں بہت آگے نکل گئے دو مرتبہ انہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے تو ہم نے انہیں دونوں مرتبہ دو بڑی بڑی سزائیں دی اور سزا کس طرح دی گئی سب سے پہلے تو مسجد گرا دی گئی مسجدیں کیا ہوتی ہیں یہ روحانی مراکز ہوتے ہیں اللہ کے جو گھر ہوتے ہیں مسجدیں جو ہوتی ہیں وہ روحانی مرکز کی حیثیت رکھتی ہیں اگر مسلمانوں کو مساجد سے دور کر دیا جائے تو مسلمانوں کا حال اس کٹی پتنگ کی ہو جاتی ہے جس کا رابطہ ڈور سے کٹ گیا ہو اب پتنگ جس کا رابطہ ڈور سے کٹ گیا ہو کہیں بھی جا کر گر سکتی ہے نالے میں بیابان میں درخت میں بھی الٹ سکتی ہے تو حملہ آور قومیں پہلے یہ کرتی ہیں کہ قوم کو ان کے روحانی مرکزوں سے کاٹ دیا جائے تو انہوں نے بیت المقدس اٹھا دیا آج بھی ضابطہ لائی وہی ہے اگر تم وہی کام کرو گے جو یہودیوں نے کیا تو تمہارے بھی مقدس ادارے مقدس مقامات دھا دیے جائیں گے طویلوں میں بدل دیے جائیں گے اور وہاں کہا گیا فجاسو خلا رکھ وہ گھر میں گھس گئے یعنی تمہاری عزتیں تمہارے ناموس داؤں پر لگ گئے آزادی غلامی میں تبدیل ہو گئی تو تمہاری مسجدیں طویلا بنا دی جائیں گی تمہاری عزت و نامو اس پر لگ جائے گی اگر تم نے وہی حرکتیں کی جو بنی اسرائیل کر چکے ہیں اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا کہ انسان بڑا جلدباز ہے کریمہ ہے وکان السان راجولا دعاسان راجولا انسان فطری طور پر جلد باز واقع ہوا ہے کبھی کبھی جب اس کے اوپر تکلیف آتی ہے تو تکلیف کے وقت اپنے اوپر بد دعا کرنے لگتا ہے اللہ مجھے موت دے دے اللہ مجھے تباہ برباد کر دے اور کبھی کبھی بچوں کے اوپر بدوائے کرنے لگتا ہے انسان اس کی یہ اجلت پسندی جو اس کی فطرت میں داخل ہے اس کی وجہ سے ایسی حرکتیں کرتے بڑھ جاتا ہے ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے اپنے بچوں کے اوپر بد کرنے لگتا ہے اپنی ہلاکت کے تعلق سے بد دعا کرنے لگتا ہے یہ تو اللہ تبارک کا فضل و کرم ہے کہ اس کی ساری بدوائیں اللہ قبول نہیں کرتا نہیں تو اگر ہر بدوا قبول ہو جائے تو سوئے ہستی پر وہ چند دنوں زندہ نہ رہ سکے اور جلد بازی کی وجہ سے ایک اور بات ایک اور کام وہ کرتا ہے وہ کیا ہے کہ فوری نفع کے لیے فوری راحت کے لیے وہ آخرت کی جو ابدی راحت ہے اس کو فراموش کر دیتا ہے دنیا کی فوری راحت کو آخرت کی ابدی راحت کے اوپر ترجیح دینے لگتا ہے کہ ابھی جو کچھ ہاتھ آئے لے لو مرنے کے بعد دیکھا جائے گا ایسا کیوں کرتا ہے اس لیے کہ اس کی فطرت میں اجلت داخل ہے کہیں بھی کوئی ٹیپ ٹاپ چیز دیکھتا ہے فوراً لپک پڑتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس لہلاتے سبزہ کے اندر کہیں مارو کشتم نہ چھپے ہوئے ہیں کہیں سانپ اور بچھو نہ چھپے ہوئے ہیں بس ظاہری فوراً دور پڑتا ہے اپنی ہلاکت کے بارے میں بھی کچھ نہیں سوچتا ایسا کیوں کرتا ہے اس لیے کہ وہ عجول ہے ج آگے پھر فرمایا جا رہا ہے وہ کلو ہر گیا سوال یہ ہے کہ جب ہر انسان کا نام اعمال اس کی گردن میں لٹکا دیا گیا تو دکھائی نہیں دیتا کیوں دکھائی نہیں دیتا جواب اس کا یہ ہے کہ اگر دکھائی دے جائے تو پھر امتحان کہاں رہ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے ایک نام اعمال تو الین اور سجین کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اور نامۂ اعمال کا ایک زیروس کی ایک زیروکس کاپی اس کے گلے میں لٹکا دی جاتی ہے قیامت کے دن وہی نام اعمال اس کے سامنے کھول دیا جائے گا وہ نو خری جہ اور ہم نکالیں گے اس کے لیے کتاب منشورہ اس کے سامنے کھلی ہوئی اور کہا جائے گا ایک کتاب پڑھ اپنی کتاب کو اور بتا کہ اس کے جو کچھ لکھا ہوا ہے اس ہمارے ہمارے نے کچھ کمی بیشی کی ہے فیق اللہ یا ربی جو فرد جرم اس کے اوپر آیت کی گئی ہے ہر فرد جرم کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گا ہر ایک تحریر کے اوپر یہی کہے گا سب سچ لکھا ہوا ہے کہیں کوئی غلطی فرشتوں نے نہیں کی ہے فیق اللہ یا ربی کوئی غلطی نہیں ہوئی آگے فرمایا گیا کہ کسی عمل کی قبولیت کے لیے تین شرطیں آدمی کوئی بھی عمل کرے جب تک یہ تین شرطیں نہ پائی جائیں تب تک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا پہلی شرط کیا ہے نیت صحیح ہو آپ دیکھیں گے کہ امام بخاری رحمت اللہ نے جو بخاری شریف لکھی ہے اس میں جو حدیثیں جمع کی ہیں سب سے پہلی حدیث کون سی لائے حدیث نیت کو انہوں نے اپنی جان صحیح کا سرنامہ اور عنوان قرار دیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس حدیث کے بعد جتنی حدیثیں آتی ہیں اور جتنی حدیثوں کے اندر زندگی کے تعلق سے احکامات بیان کیے گئے ہیں اس وقت تک قبول نہیں ہوں گے جب تک آدمی کی نیت صحیح نہ ہو ہر نیک کام میں نیت شرط ہے تو عمل کی قبولیت کے لیے پہلی شرط کیا نیت صحیح ہو نیت صحیح ہونے کا مطلب کیا وہ کام کرے خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی رضا کے لیے نیت صحیح ہو اور دوسرے عمل صحیح ہو نیت کر لے لیکن عمل وہ صحیح نہ ہو عمل کب صحیح ہوتا ہے جب اللہ کے حکموں کے مطابق وہ کام کرے گا تب عمل صحیح ہوگا قرآن نے جیسا کہا نبی نے جیسا کر کے بتایا اگر اس طریقے سے کرتا تب تو عمل صحیح ہوگا ورنہ عمل صحیح نہیں ہوگا اپنی مرضی سے جس طرح چاہے کرے جس طرح چاہے نماز پڑھے اپنی مرضی سے جس طرح چاہے زکات دے جس طرح چاہے حج کرے ایسا حج ایسی نماز ایسی زکات اور ایسے عمل اس کے قبول ہوں گے نہ کوئی بھی عمل کرے وہ قرآن و سنت کے مطابق کرے تب عمل صحیح ہوگا تو ایک شرط تو یہ نیت صحیح ہو اور دوسرے یہ کہ عمل کتاب و سنت کے مطابق ہو یعنی عمل صحیح ہو اور تیسرے عقیدہ صحیح ہو نیت بھی صحیح ہو عمل بھی صحیح ہو مگر عقیدہ صحیح نہ ہو تو اس کا عمل صحیح ہو ہی نہیں سکتا اس کی نیت تک کا اعتبار نہیں ہوگا اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے اللہ تبارک نے فرمایا ومن اراد آخرت کا ارادہ کرے یعنی نیت صحیح ہو ہوا اس کے لیے کوشش کرے یہ ہے عمل صالح ہو وہ محمد اس حال میں تو ایمان والا ہو یہ قید بتا رہی ہے کہ عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے یہ تین شرطیں جب پائی جائیں گی تب آدمی کا عمل صحیح مانا جائے گا آگے کچھ اخلاقیات کی تعلیم دی جا رہی ہے کئی اخلاقی قدروں کا ذکر ہے بطور خاص وہ قزار والدین اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے کیوں اس لیے کہ کی غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی خالق حقیقی ہے اور ماں باپ خالق مجازی ہیں اس لیے کہ حقیقی پیدا کرنے والا تو اللہ ہے لیکن ماں باپ اس کا ذریعہ بنتے ہیں ماں باپ ہی کی وجہ سے بچہ وجود میں آتا ہے تو اللہ خالق حقیقی اور بندہ ماں باپ خالق مجازی تو پہلا حق خالق حقیقی کا کہ اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کی جائے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اب خالق حقیقی کا حق بیان کرنے کے بعد ضرورت تھی کہ اب خالق مجازی کا حق بیان کیا جائے خالق مجازی کون ہے ماں باپ ان کے ساتھ حسن نے سلوک کرو دوسرے اللہ تبارک کو رب حقیقی اس کے بعد پرورش کون کرتے ہیں ماں باپ لہذا وہ مربع مجازی ہوئے رب حقیقی کا حق بیان کرنے کے بعد فوراً مربع مجازی کا حق بیان کیا گیا رب حقیقی کا حق کیا اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور مربی مجازی کا حق کیا ہے کہ کی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے غور کیجئے تو ایک بڑی تعریف بات یہاں کہی گئی ہے فرمایا گیا بل والے انما یبل کی برا ہوما اوکیلا ہوما ان میں سے ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بتائیے ترتیب کیسے ہونی چاہیے تھی دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ان میں سے ایک ایسا بولنا چاہیے تھا لیکن اللہ نے پہلے کیا کہا ان دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان میں سے ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ گیا اس کا ساتھی نہیں رہ گیا رفیق سفر نہیں رہ گیا تو وہ حسن سلوک کا اور زیادہ مستحق ہے اس لیے کہ جب تک بوڑھا بوڑھی دونوں رہتے ہیں نا تب تک وہ ایک دوسرے سے بیان کر کے اپنے غموں کو غلط کر لیا کرتے ہیں دیکھو آج بہو نے ایسا کہا بیٹے نے دیکھو میرے تعلق سے ایسی بات کہی بیٹے سے دوا لانے کے لیے کہا تھا دیکھو کیسی گفلت برت رہا ہے کیسی لاپرواہی کر رہا ہے تو کوئی تکلیف آتی ہے تو بوڑھا بوڑھی دونوں ایک دوسرے سے کہہ کر کے اپنے غم کو ہلکا کر لیتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان دونوں میں سے ایک کو اٹھا لیتا ہوں ایک ہی باقی رہ جاتا ہے وہ اپنا غم کس سے بیان کرنے جائے ماں یا صرف باپ رہ جائے وہ تمہارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق اس لیے کہ جب دونوں رہیں گے تو کوئی مصیبت آ جائے گی تو دونوں اپنی مصیبت کو بانٹ لیں گے دونوں میں سے ایک نہیں رہ گیا تو اپنا غم کس سے غلط کرے گا مصیبت کس سے بانٹے گا لہذا ان میں سے ایک رہ جائے تو وہ تمہارے حسن سلوک کا بہت زیادہ مستق ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ایک کا تذکرہ فرمایا اما اب لگن دا کل کی بارہ اہد کا ذکر فرمایا اور قلعہ ہوں یا دونوں رہ کس طرح پیش آنا ہے فلا تقل کل اوف کوئی بات بھی اگر تمہارے تبے نفیس کے اوپر گرا گزرے تمہاری طبیعت کے خلاف ہو ایسی صورت میں بھی ماں باپ کو اف کہنے کی اجازت نہیں ہے فلا تقل اللہ اف خبردار خبردار ماں باپ کے تعلق سے تمہاری زبان سے ایسی کوئی بات نہ نکلے جس سے ان کی دل آزاری ہو ان کا دل دکھے اف نہ کہنا ولا تن ڈانٹنا نہیں پہلے نگیٹو پہلو کو ذکر کیا گیا لا کلاف نے کہنا بلا نرما ڈانٹنا نہیں اب کیا کہا جا رہا وہ کلا قلن کریما بات کرنا تو بڑے بھلے انداز میں کرنا ان دا ایکسیلنٹ مینر بڑے ہی موتب انداز میں بڑے ہی حلیمانہ انداز میں بڑے ہی کریمانہ انداز میں بات کرنا اس کے بعد وقف لحما جنا رحمت سے اپنی آجزی کا بازو بچھائے رکھنا یہاں جناح کے ساتھ ذل لا کر کے اللہ تبار یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جیسے مرغی ایک پرندہ ہے وہ اپنے بچوں کو لے کر کے چرتی اور چھپتی رہتی ہے بچے ادھر ادھر آس پاس اس کے چھپتے رہتے ہیں اور جیسے ہی چیل وغیرہ کا خطرہ مرغی محسوس کرتی ہے ایک آواز نکالتی ہے اور اپنے پروں کو پھیلا لیتی ہے سارے بچے پر کے نیچے آ جاتے ہیں اور ان کو پروں کے نیچے چھپا لیتے ہیں. تو تمہارا رویہ اپنے والدین کے تعلق سے ایسے ہی ہو جیسے کہ وہ مرغی اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہے اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے میرے میرے باپ کے اوپر اسی طرح رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن کے اندر میرے اوپر رحم فرمایا تھا سخت سردی کے موسم میں بچے نے پیشاب کر دیا ماں گیلی جگہ میں سو کر کے رات گزار لگی لیکن بچے کو سوکھی جگہ پہ سلائے گی کہ بچہ اپنی نیند پوری کر لے کو پہنچے کبھی بیمار پڑ جائے تو ماں باپ دونوں گھبرا جاتے ہیں رات بھر ماں کو نیند نہیں آتی اور باپ باپ اگر پیسہ نہ ملے تو بھیک مارگنے تک پہ آمادہ ہو جاتے نہ برسات دیکھتا ہے نہ گرمی دیکھتا ہے نہ سردی دیکھتا ہے اگر ڈاکٹر کی کلینک نہیں کھلی اس کے گھر پہ پہنچ جاتا ڈاکٹر صاحب میرا بچہ بیمار ہے یہ نہیں دیکھتا کہ خرچہ کتنا لگے گا میرا گھر بک جائے گا میری عزت گاؤں پر لگ جائے گی میری پراپرٹی بک جائے گی قطان کسی چیز کا خیال نہیں کرتا اللہ اکبر یہ ساری باتیں آدمی ذہن میں رکھے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی غلط سلوک نہیں کر سکتا اس کے بعد یہ فرمایا گیا فضول خرچی سے بچو انزیری نقان فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں ایک ہے اشراف اور ایک ہے تبزیر اصل میں عربی میں بز رہا ہے بیج کے لیے اور تبزیر مطلب بیج چھیٹنا جب کسان کھیت کے اندر بیج چھینٹتا ہے تو یوں پھینکتا ہے یوں پھینکتا ہے اور بیج کہاں گر رہا ہے اسے معلوم نہیں تو ایسے ہی آدمی پیسوں کو چھینٹنے لگے کہ پیسہ کدھر جا رہا ہے اسے معلوم نہیں تو اس کو تبزیر کہتے ہیں ایسی حرکت کرنے والے لوگ کہلاتے ہیں اور یہ کے بھائی ہیں ایک اسراف ایک اسراف کو مطلب ناجائز جگہوں پر خرچ کرے تو سمجھو وہ اسراف کر رہا ہے جائز کاموں میں پیسہ خرچ کرے لیکن حدف تجاؤ کرے وہ بھی اسرافی ہے ایک تو ناجائز کاموں میں پیسہ خرچہ کرے اسراف کر رہا ہے جائز کاموں میں پیسہ خرچہ کرے مگر حد سے تجاوز کرے جیسے شادی بیاہ کے اندر آدمی بےتحاشا پیسہ خرچہ کرتا ہے یہاں تک کہ وہ مقروض بھی ہو جاتا ہے منع کیا گیا ہے یہ اسراف ہے اور تیسرے اللہ کی راہ میں خرچ کرے مگر مقصود اللہ کو خوش کرنا نہ ہو بلکہ ریا اور نمود کے لیے ہو دین کے کام میں پیسہ خرچ کرے ایسا لگ رہا ہے کہ دین کے کام میں دے رہا ہے تو سواب ہے اسراف ہے وہ کیوں اس لیے کہ اگر وہ دین کے راستے میں خرچ کر رہا ہے مگر نیت جو اللہ کو خوش کرنے کی نہ ہو بلکہ ریا اور نمود ہو تو یہ بھی اصراف ہے اللہ کے راستے میں دینے کے بعد بھی اصراف ہے اگر آدمی کا مقصد یہ ہو کہ لوگ مجھے سخی کہیں اور مقصد ریا اور نمود ہو اسراف اور تبذیر میں ایک باریک فرق ہے اسراف عام ہے تبذیر خاص ہے اسراف جو ہوتا ہے یہ مال میں اور غیر مال میں دونوں ہو سکتا ہے اور تبزیر خالی مال میں ہوتا ہے مال اور غیر مال دونوں میں اسراف کا کیا مطلب ہے ایک تو مال کو بے تحاشا خرچ کرے اسراف ہے اور ایک غیر مال کھانا رکھا ہوا ہے ایک لمٹ میں کھاؤ کیا کرتا ہے ہلکوم پہ بھر لیتا ہے یہ اسراف ہے اللہ تبارک تعالیٰ تعالیٰ نہ کرو۔ دیکھو یہاں, مال کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں ایک حرکت بتائی گئی ہے کہ پیٹ کے تین حصے کرتا ہے مومن پیٹ کے تین حصے کر لو کھاتے وقت ایک حصہ کھانے کے لیے اور دوسرا حصہ پانی کے لیے اور تیسرے ہوا کے لیے اب کیا کرتا ہے یہ تینوں کھانے کھانوں سے فل کر لیتا ہے اب میدا نہیں خراب ہوگا طرح طرح کی پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا خدا کی قسم کلو و شربو والا تجریفو ایک آیت کے ان تین ٹکڑوں کے اندر پوری میڈیکل سائنس کو سمو دیا گیا کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو یعنی اکثر بیماریاں میدے کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور, اور اوور ایٹنگ کی وجہ سے ہوتی ہے زیادہ کھا لیتا ہے آدمی تو اسراف اور تبذیر میں فرق یہ کہ اسراف مال اور غیر مال دونوں میں ہوتا ہے اور تبذیر خاص ہے یہ صرف مال کے اندر ہوتا ہے آدمی چھینٹتا ہے مال کو جیسے کسان بیج کو چھینٹتا ہے ایک اور اخلاقی تعلیم دی گئی کیا کہا گیا خشت اپنی اولاد کو غریبی اور مفلیسی کے ڈر سے قتل مت کرو عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورت حاملہ ہوئی سونوگرافی کرا کے دیکھا گیا کہ بچی ہے حمل ساخت کرا دیا جاتا ہے بہت بڑا گناہ ہے تم نے یہ حمل اس وجہ سے ساخت کرا دیا کہ بچی ہوگی تو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ اس کے اوپر خرچ کرنا پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روزی دیتا ہے تم کو بھی اور اس کو بھی روزی دے گا تم کون ہوتے اس کو قتل کرنے والے؟ قتل ہم کا ان کا قتل بہت بڑی خطا ہے بہت بڑا گناہ ہے اللہ نے فرمایا اس کے بعد یہ تعلیم دی جا رہی ہے ولاقہ نفاحشہ ذنا کرنا تو دور کی بات ذنا کے قریب بھی مت جاؤ اس لیے کہ اگر اس کے قریب گئے تو آزمائش میں پڑ جاؤ گے اور اللہ ہی نہیں چاہتا کہ تمہیں آزمائش میں ڈالے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا مقصد بندے کو آزمائش میں ڈالنا نہیں کہ آزمائش میں پڑ جائے پھر اس کے بعد یہ بولے مت کرنا اس آیت کریمہ سے ایک بات معلوم ہوئی کہ ایسی تقریبات جہاں اختلاط مرد و زن ہوں جہاں پر مرد اور عورتیں دونوں موجود ہوں بے حیائی فحاشی کا دور دورہ ہو اسی طریقے سے فحش فلمیں ہو ننگی فلمیں ہو مقرر اخلاق اخلاق کو خراب کر دینے والے ہوں ان سب کے قریب مت جاؤ اس لیے کہ قریب گئے تو آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ گے قریب ہی مت جاؤ کہ تم آزمائش میں پڑھو اور دوسرے زنا کے بارے میں بات کہی گئی کہ ایک فحشیں غلط تو ہے ایک فہش فیل تو ہے ایک خراب عمل تو ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ راستہ ہے چ یہ راستہ ہے کیا مطلب وسا سبیلا راستہ ہے کیا پیاری بات کہی گئی ہے بتایا گیا کہ کہنا ایک طرف تو ایک برا فیل ہے برا عمل ہے فحشیں غلط ہے لیکن دوسری خطرناک بات اس کے اندر یہ ہے اس کا دوسرا خطرناک پہلو یہ ہے کہ یہ راستہ ہے راستہ کا مطلب چل نکلا تو آدمی واپس نہیں آتا اس لیے کہ راستے کی انتہا نہیں ہوتی آدمی چلتا چلا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر آدمی جوانی کے اندر اپنے آپ کو زنا سے محفوظ نہیں رکھ سکا تو بڑھاپے تک میں وہ اس مردود فیل سے باز نہیں آئے گا چور چوری سے باز آ جائے گا دیگر گناہوں میں مبتلا شخص اس گناہ سے باز آ جائے گا لیکن زانی جو ہے زنا کے راستے سے واپس نہیں آ گیا اسی وجہ سے اس کو برا راستہ کہا گیا برا راستہ بیڈ پات اور راستے کی کوئی انتہائی نہیں ہوتی چلتا چلا جاتا ہے پیاری بات کہی گے ایک ٹکڑے میں ہو سا سا راستہ ہے یہ فیشے غلط تو ہے دوسرا خطرناک اور مزر پہلو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ راستہ ہے اس پر جو چلتا ہے واپس بہت کم آتا ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے جنسی بے بےراہ لوگ جو ہوتے ہیں جنسی کجربی میں جو مبتلا ہوتے ہیں بڑھاپے تک میں وہ اپنے اس منحوس فیل سے باز نہیں آتے اس کے بعد کہا گیا سما وا سرا وا تو کلو لائے یہ دماغ یہ کان یہ آنکھ یہ اللہ کی تین بڑی نعمتیں ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کے بارے میں اتنی ہی سوالات کیے جائیں گے اتنی زبردست سوالات کیا مطلب یہاں دماغ سوچتا ہے فورن مت کرو بلکہ کان سے اور آنکھ سے سن کر کے اور دیکھ کر کے اس کی تحقیق کرو اگر وہ چیز اچھی ہے تو کرو اور اگر بری ہے تو چھوڑ دو اولت تو برا کام سوچو ہی نہیں لیکن دماغ سے پوچھا جائے گا اور اگر سوچا انہوں نے تو سنو اور دیکھو کھو پرکھنے کے بعد اگر اچھا ہے تو کرو نہیں تو چھوڑو اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے وکول الدین وکالو ادا کنہ ایزام رفاطن خلقن جدید کیا جب ہم مر جائیں گے اور سل گر کر کے مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے کتنی پیاری دلیل دی گئی ہے اتنی حسین دلیل ہے قربان جاؤں اس دلیل کے اوپر اللہ فرما رہا یہ بتاؤ تم پیدا کس سے ہوئے ہو تم پیدا کس سے ہوئے ہو بتاؤ تم یہی کہتے ہو نا کہ تم کو دفن کر دیا گیا تو مٹی میں مل گئے مٹی کے ذرات بکھر گئے تو تم کو کیسے جمع کر کے انسان بنایا جائے گا اور زندہ کیا جائے گا یہی نہ استحالہ پیش کرتے ہو تم مٹی میں تم کو دفن کر دیا گیا دفن کرنے کے بعد تم سڑ گل گئے تمہارے جسم کے ذرات مٹی ہو کر کے ادھر ادھر بکھر گئے اب ان تمام جسم کے اجزا کو اکٹھا کر کے وہی جسم بنانا تو محال معلوم ہوتا ہے ایسے ہی انسان کو جلا دیا گیا جلنے کے بعد وہ راک ہو گیا رات چاروں طرف بکھر گئی ندی میں چلی گئی کئی کنویں میں چلی گئی کئی سہارا میں چلی گئی جنگل میں چلی گئی اب تمام اجزائے جسمانیا کو اکٹھا کر کے پھر اسے کالب دینا جسم بنانا پھر روح پھونکنا یہ تو بہت محال معلوم ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے ذرا اپنے اوپر غور کر لو کس سے تم پیدا ہوئے ہو نتفے سے اسپم سے پیدا ہوئے ہو. نہیں مری سے پیدا ہوئے ہو یہ کیا ہے یہ نتفا یہ پورے بدن کا نچوڑ نچوڑ ہے پورے بدن کا یعنی تمہارے جسم کے اندر بہت سارے اجزا ہیں ان اجزائے منتشہرا کو ان اجزائے منفردہ کو پورے جسم سے کھینچ کر کے ایک جگہ جمع کرتا ہے نطفہ اور پھر اسی نطفے سے پتلا بنا کر کے رو پھونک دیتا ہے تو یہ جو نطفہ بنا یہ تمہارے جسم کے اجزائے منتشرہ ہی تو تھے کہ پورے بدن سے ان کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا اگر اس پر تم غور کر لیتے تو یہ اشتہارا پیش نہ کرتے اسی طرح تمہارے جسم کے اجزا کہیں بھی بکھر جائیں تو ہم ان کو جمع کر کے ایسے ہی ایک پتلا بنائیں گے اور روح پھونک دیں گے زندہ ہو جاؤ گے دیکھتے نہیں کہ نطفہ کیا ہے پورے بدن کہ اجزائے منفردہ اور اجزائے منتشرہ کا مجموعہ ہے یہاں جمع کر دیا جاتا کر کے. پورے بدن سے کھینچ کر کے ایسے ہی بکھرے ہوئے تمام ذرات کو ہم یکجا کریں گے اور پتلا بنا کر کے روح پھونک دیں گے طرح کیوں پیش کرتے اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا جو منت المام قیامت کے دن تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا امام سے مراد پیشوا امام سے بڑا پور پیشوا اگوا رہبر امام کو امام تو کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ مختلف سے آگے ہوتا ہے یہاں ایک بات کہی گئی کہ ہر آدمی نے دنیا کے اندر جس چیز کو اپنا پیشوا بنایا ہوگا جس عقیدہ ہو عمل کو اتنا ملاؤ جس عقید و عمل کو پیشوا بنایا ہوگا جس عقید و عمل کو رہبر بنایا ہوگا اس عقیدے اور عمل کے ساتھ اس کو بلایا جائے گا یہ مطلب ہوا اس کا آدمی کسی عقیدے کا پیرو ہے آدمی کسی عمل کا پیرو ہے تو دنیا میں انسان نے جس عقید و عمل کو اپنا رہبر بنایا ہوگا وہ آگے آگے چلے گا قیامت کے دن پیجے پیجے حضرت جا رہے ہیں جانا ہی لہٰذا یہی عقید و عمل ٹھیک کر لو تاکہ ہمارا پیشوا عقید و عمل یہ اچھا رہے ہمارا امام اچھا رہنا دنیا ہی میں اچھے پیشوا نہیں رکھتے ہیں عقید و عمل کیا اچھا رکھیں گے ضرورت ہے اس بات کی عقید و عمل اچھا رکھو تاکہ اچھا عقید و عمل قیامت کے دن ہمارا رہبر ہو اس لیے کہ تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ ان کے رہبر کے ساتھ بلایا جائے گا اس کے بعد ایک سوال کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کافروں کی جانب سے ہے یس الکانی روح روح کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے جواب دیا گیا کلی روح مین ربی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک امر ہے پتا کیا چلا جب سوال کرنے والے کا سوال ایسا ہو کہ اگر جواب دے دیا جائے اور جواب اس کے فہم سے بالاتر ہو سمجھ نہ سکے تو اس سوال کا جواب نہیں دیا جاتا اس لیے کہ جواب اس کے فہم سے بالاتر ہے اگر جواب دے دیا گیا تو وہ گمرہی میں مبتلا ہو جائے گا سمجھ نہیں پائے گا اس کو جیسے بغدادی قاعدہ پڑھنے والا لڑکا بخاری شریف کے ترجمت الباب کے اثرار پوچھے تو اسے کیسے سمجھائیں گے آپ اگر کوئی سمجھانے کی کوشش کریں تب بھی اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا ابھی پڑھ رہا ہے بغدادی قاعدہ سوال کیا کر رہا ہے بخاری شریف کے ترجمت الباب کے اسرار اور رموز کیا ہے اگر سمجھایا بھی جائے تو سمجھ نہیں سکے گا غلط سمجھ لے گا لہذا بہتر یہ ہے کہ اس کے سوال کا جواب ہی نہ دیا جائے یہاں ویسے ہی کیا گیا ہے کہ روح کے حقیقت کو تم سمجھ ہی نہیں سکتے بس اتنا سمجھ لو کہ وہ ہے کیا ہے وہ سمجھنا چاہو تو اتنا سمجھ لو کہ وہ میرے رب کا امر ہے اور وہ بھی بہت سارے امروں میں سے ایک امر ہے اس کو میں سمجھاتا ہوں کیسے امر کا کیا مطلب ہے اللہ تعالی نے اس کائنات کو بنانا چاہا تو پہلے اس کے مختلف پرزے بنائے کوئی پرزا چھوٹا کوئی پرزا بڑا جیسے کسی مشین کو بنانے کے لیے کوئی پرزا اس کا بڑا ہوتا ہے کوئی پرزا چھوٹا ہوتا ہے کہیں چھوٹا نٹ ہوتا ہے کہیں بڑا نٹ ہوتا ہے یہ ہے تخلیق بڑا پرزا چھوٹا پرزا بنا دیا یہ ہوا تخلیق کا درجہ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے فٹنگ کا بھئی ابھی آپ نے چھوٹے اور بڑے پرزے بنا لیے ہیں اب ان کو فٹ کیجئے تب نا مشین وجود میں آئے گی یہ فٹنگ جو ہے یہ تصویر کہلاتی ہے تسویا فٹ کر دینا اب یہ مشین بن گئی اب یہ مشین کب تک چلے گی اس کے لیے ایک کتاب دے دی جاتی ہے جو گھڑی پہلے دی جاتی تھی اور اب بھی کوئی سامان دیا جاتا ہے نا تو ایک کتاب دی جاتی ہے ساتھ میں اس کی ویلیڈیٹی کب تک ہے یہ دوا بنی ہے اس کا ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے اس کے بعد اس کو استعمال نہیں کر سکتے تو یہ کیا ہے پہلا مرحلہ تھا چھوٹے بڑے پارٹ کو بنانا تخلیق کا مرحلہ چھوٹے بڑے پارٹ کو ملا کر کے مشین کی شکل دے دینا یہ تصویر اور مشین کا ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے پوری تفصیل کے ساتھ یہ تقدیر اور اب چوتھا مرحلہ ہے کرنٹ ڈال دینا بغیر کرنٹ کی مشین چلنے والی ہی نہیں ہے یہ کرنٹ کیا ہے ہدایت ہدایت اور اس کرنٹ کے چالو کرنے کے لیے ایک بٹن ہوتا ہے وہاں جب بٹن دبائیں گے تب کرنٹ چلے گا اور پھر مشینوں میں آئے گا یہ بٹن کا دبانا یہ امر ہے یہ امر ہے بتائیے اگر بٹن کو پش نہ کیا جائے مشین ڈیڈ رہے گی اللہ تبارے کو تال نے فرمایا ایسے ہی ہم نے چیزوں کو خلق کیا ہے پھر اس کی فٹنگ کی ہے پھر ہم نے اس کی تقدیر مقرر کی ہے اور اس کے اندر کرنٹ ڈالا ہے روح اور یہ کرنٹ کب آتا ہے جب ہم ایک بٹن پش کرتے ہیں امر مینس حکم جب ہم حکم دیتے ہیں بٹن پوش کرتے ہیں تب وہ کرنٹ آتا ہے اب اگر سورہ آلہ کی پہلی آیات کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتے ہیں یوں پڑھتے ہیں ہم سب کل اللذی خلق فسو قدر فہدا دیکھیں وہی ترتیب ہے سب ربی کل آلہ اللہ خلق, اے خلق اے دیکھو پہلے چھوٹے بڑے پرزے بنا لیے گئے فسوا پھر فٹنگ ویسپائری ڈیٹ پوری تفصیل کے ساتھ قدر. فہدا پھر کرنٹ ڈال دیا گیا یہ چار مرحلے ہیں جو الگ ترسیب سورہ آلہ میں بیان کر دیے گئے اور یہ کرنٹ کب آتا ہے جب امر ہوتا ہے تب اولی روح من عمر ربی امرو کرنٹ ہے اور آتی کیسے ہے روح جب ہم ایک بٹن پوش کرتے ہیں بس اتنا سمجھ سمجھو اب وہ بٹن کیا ہے اگر ہم سمجھائیں تو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا تم تو بغدادی قاعدے کا علم رکھتے ہو اور سوال بخاری شریف کے سرجمت الباپ کے اثر روم اس کے بارے میں ہے نہیں سمجھایا جا سکتا اس ایک نکتا اور معلوم ہوا کہ سائنس کے پاس کیا کا جواب تو ہے کیوں کا جواب تو اس کے پاس بھی نہیں ہے مسل پوچھا جائے واٹ از واٹر پانی کیا ہے پانی کیا ہے؟ تو آپ کیا بولیں گے ہائیڈروجن کے دو ہر ایک بنا کا تناسو سے بنا ہائیڈروجن یعنی کے دو ہاں سوال اگلا ہو رہا ہے ہائیڈروجن کے دو ہوں اور آکسیجن کے ایک ہی حصے سے کیوں پانی بنا ہے سائنس چپ کیوں ہوتا ہے معلوم نہیں تو سائنس کے پاس کیا کا جواب تو ہے کیوں کا جواب نہیں ہے ہائیڈروجن کیوں ہے معلوم نہیں بس کیوں کا جواب نہیں نیز یہ بھی نکتا معلوم ہوا کہ اگر کسی چیز کی حقیقت کا علم نہ ہو تو اس کے وجود سے انکار نہ کیجیے ہائیڈروجن کی حقیقت کا علم نہیں آپ انکار کریں گے روح کی حقیقت کا علم نہیں آپ انکار کریں گے ایسے ہی اللہ تبارک و تالا کی کنھ کا ادراک آدمی نہیں کر سکتا اللہ کے وجود کا بھی انکار کرنا جہالت اور نادانی ہے کسی چیز کے حقیقت کو نہ سمجھنا اس وجہ سے اس کا انکار کر دینا تو جہالت اور نادانی ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت کے بارے میں آدمی تو علم نہیں ہے لیکن اس کو مانتا ہے تو ایسے ہی اللہ تبارک و تالا کا کی کن کا ادراک اگر نہ ہو سکے تو آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی حقیقت کا علم نہیں ہے لاد وہ موجود ہی نہیں ہے اس سے یہ نقطہ بھی نکلا ایک نقطہ اور بتانا چاہتا ہوں یہ لے کر کے جاؤ آج ایک ہے نفس ایک ہے روح یہ نفس اور روح کیا ہے میاں بھی ہیں دونوں دونوں میاں بھی, بھی نفس تو پہلے ہی تھا اندر بدن میں اللہ تعالی نے روح باہر سے بھیجیے روح اوپر سے آتی ہے جہاں سے آتی ہے وہیں چلی جاتی ہے تو نفس پہلے اندر تھا آلریڈی روح کو باہر سے بھیج کر کے دونوں کی شادی کرا دی جی گئی اگر روح گالی بجائے نفس کے اوپر یعنی شوہر گالی بجائے بیوی کے اوپر زیادہ تر لڑکا ہوتا ہے نا اچھے امال ہوں گے بیوی گالی باز شوہر کے اوپر لڑکی ہوتی ہے تو ایسے ہی روح غالب آ جائے نفس کے اوپر تو آدمی اچھے عمل کرتا ہے اور نفس غالب آ جائے روح کے اوپر تو آدمی برے عمل کرتا ہے دونوں میاں بھی ہیں دونوں کی شادی کر دی یہ یاد رکھیے لہذا کوشش یہ کرو کہ روح کو غالب کر دو نفس کے اوپر غالب کب ہوتا ہے نفس کے اوپر روح کا معاملہ جب یہ نفس نفس مطمئنہ بن جاتا ہے ایسی بیوی بن جاتا ہے شوہر کہے یہ کرنا جی حضور یہ کرنا ہے جی حضور, یہ نہیں کرنا جی نہیں کرنا بس بیوی کا کام صرف جی حضور ہی کہنا رہ جائے تو سمجھو یہ نفس نفس مطمئنہ ہو گیا ورنہ نفس امارہ ہے تو نفس امارہ نفس لواما نفس مطمئنہ اب آپ کو کوشش یہ کرنا ہے کہ روح کو اتنا غالب کر دو کہ وہ نفس نفس مطمئنہ بن جائے اس بیوی کی طرح جو شوہر کی ہر بات کے بو اوپر بولے جی حضور کرنا اس کے لیے بہت مجاہدے بہت ریاضت کی ضرورت ہے بیویوں کو سدھارنا اور اس مرحلے میں لے آنا کہ ہر بات پر جی حضور کہنے لگے بہت مجاہدے اور بڑی ہی ریاضت کی ضرورت ہے ایسے ہی رام نہیں ہوتا یہ معاملہ کنٹرول میں نہیں آتی ایک صاحب کہنے لگا نجانی جانی کون سی مخلوق ہے میں نے کہا مولانا ایسا مت بولو مخلوق ہے یہ مخلوق ہے, ہے آپ بھی تو مخلوق ہیں اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کا اختتام عشاط کریمہ سے ہو رہا ہے وقل الحمد للہ اللہ تخید ود ولم یق اللہ شریق انفل ملک ولام یق اللہ ولی جمن وہ کب پھر ہک بھی دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ فرماتا ہے میری عظمت کو تم نہیں سمجھتے سمجھو کہ مجھے چھوٹے سے مدد لینے کی ضرورت نہیں وہ کب ہو تک بھی اس اکبر ہوں یہ ہے اکبر زندگی بر مسلمان ازان کا مطلب نہیں سمجھتا ہے میرا خیال ہے کہ اکبر کا مطلب وہ اکبر اعظم سمجھتا ہوگا اللہ اکبر اکبر کا مطلب کیا بڑا ہے سب سے وہ چھوٹے سے مدد نہیں لیتا اس لیے کہ بیٹا چھوٹا ہوتا ہے باپ سے لم یتخید تقیب اس نے بیٹا نہیں بنایا جیسے بوڑھے ہوتے ہیں اپنے بیٹے کو بڑھاپے کا سہارا سمجھتے ہیں تو میں چھوٹے سے مدد نہیں لیتا میرا کوئی بیٹا ہو اس لیے کہ باپ بڑا ہوتا ہے بیٹا چھوٹا ہوتا ہے باپ محتاج ہو جاتا ہے بیٹے کا میرے بیٹا نہیں ہے میں نے بیٹا نہیں بنایا چھوٹا ہے چھوٹے سے میں مدد لوں اور ولم یا کلولی سل ولی جو ہوتا ہے سرپرست تو بڑا ہوتا ہے مجھے کسی بڑے سے بھی مدد لینے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں میرے برابر اس کی بھی تردید کر دی گئی ولم یق اللہ شریک ان کوئی میرا شریک بھی نہیں چھوٹے سے بھی مدد لینا نہیں موساوی سے بھی ایکول ہو ہی نہیں سکتا میرا کوئی اس سے مدد لینے کی کوئی ضرورت نہیں مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں مدد لینے کی ضرورت ہی نہیں بس کب پھر حد تک جب یہ ثابت ہو گیا کہ نہ میں چھوٹے سے مدد لیتا نہ بڑے سے مدد لیتا ہے نہ میرا کوئی مساوی ہے تو میں ہی سب سے بڑا ہوا لہٰذا میری کبریائی بیان کرو وہ کب سب سے زیادہ میری تعریف بیان کرو اس کے بعد سورہ کہف شروع ہوتی ہے اس کا بیشتر حصہ اسی پندرہویں پارے میں ہے تھوڑا سا حصہ اس کا سولہویں پارے کے اندر ہے لہٰذا مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ کل سولہویں پارے کی تفصیل کرتے ہوئے سورہ کہف کو اس کے ساتھ ملا لوں اس لیے کہ وہ سورہ سورہ اسرار ہے وقت کی قلت کی وجہ سے آج ہم بیان نہیں کر سکتے کل سولہویں پارے کے ساتھ انشاءاللہ اس کو ملا کر پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے اللہ میں نیکمل اور توفیق قدا فرمائے واخر دعوانا الحمد للہ رب اللہ علم.